تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے الى اللہ مرجعكم وهو على كل شيء قدیر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہ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 پھر اس سے اس کو چھین لے تو نہ امید اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ ان بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ اچ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ ہے ہی خوشی میں مست ہو جانے والا بڑا فخر جتانے والا کبھی ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اپول ل نزیر تو شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آئی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو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 اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ یہ کرتے رہے سب ضائع ہوا بین میرو ابھی امین قبل ہی کی تب وَرَحْمَةٌ اور كَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مِرْيَةٌ مِّنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے او منفرب نالا ربیم كَذَبُوا شہدینا ربیم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 يصدون عن اللہ ها عوجا وهم هم كافرون جو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتی ہیں اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں اولئیک لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ لوگ زمین میں کہیں چھپ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے پیغمبر ان کو دھگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے وضل عنہم ما کانو یفترون یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا لا جرم انہم فی الاخرہ ہم الاخسرون بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں فالد جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے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 اللہ چا دوں اللہ ان خوف والی کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے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 والم دی وَلَا والا آل مل غب اپ ان کم اپلین تدری آئین کم ل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 کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل فرمائے گا اور تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے ان الم نخی انوری دئی اوکم ہو ابھی تو جاؤ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیرخواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پرور دگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ام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 اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے من كل سروتن نور پلنح ملسی ہم من كل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 سینل وحل مئ نل موقع اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم فرمائے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا وقیل یا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 اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم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 تو میں تباہ ہو جاؤں گا بسلام بکو وبرکات تین امکھ امم سن مت عذاب ادی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 اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر مہز بہتان باندھتے ہو یا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني ففلا تعقلون میری قوم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 تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا پان ہے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 نانی یہ وہی قوم آغد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش متکبر کا کہا مانا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 اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو کہ قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہوت کی قوم تھی وَإِلَا تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ هو من الارض فيها ثم ان ربی قریب مجیب اور قوم سموت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو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 وی نتوا کم چہ سدوہ چلفی اور بل چ مسو سو لو پریب اور یہ بھی کہا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 وَأَخَذَ الَّذِينَ فَأَصْبَحُوا فِي جاثمين اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب میں آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئی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 کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے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 اسحاق یعقوب اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی قالت يا ویلتا اعلد جی اس نے کہا اے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کورواج اللہ, رحمت اللہ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 تمہارے پروردیگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ڈلنے کا سوئی اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے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 قال له ان ما لي او او الى ركن نے کہا اکاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا قالوا يا لوط ان رسل ربك لن مل چہ گل مچھ مسوئی دہم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 اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائی مجھ جن پر تمہارے پروردگار دگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستین ظالموں سے کچھ دور نہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُطُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانِ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي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 قالوا يا شعيب أَصَلَاتُكَ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور بڑے سیدھے ہو قال وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُمِيبُ انہوں نے کہا کیا کہ قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اپنا فرض ادا نہ کروں اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں قوم کم شاقی عیب مسلم قومن او قومن او قوم اور وے قوم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 اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے <تصفح>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 میرا پروردگار تو تمہارے سب امال کا احاطہ کیے ہوئے ہے وَيَا قَوْمِ اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ من ان کی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 ان کو چنگاڑ نے آد پوچھا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھی سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر فٹکار تھی ولقد أَرْسَلْنَا مُوسَى و وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا الا فِرْعَوْنَ نی فَاتَّبَعُوا أَمْرَ امر وَمَا فرعون برشید فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا یقدم قومہو یوم القیامت فأوردہم النار وبئس الورد المورود وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا پھر ان کو دو زخم جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے اور اس جہاں میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی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 اور باز تحس نحس ہو گئیں ووم والوں ورموس مان ہوں ارحٹ الدو نیوں ڈون اللہ می شی علم امرو اب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 جس میں سب اکٹھا کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے وما إلا لأجل معدود اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں یوم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 وہ تمہارے سب امال کو دیکھ رہا ہے اللَّهِ موتمستین اولی وَمَا م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 فإن لا يضيع أجر المحسنين اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا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 اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من واهلها مصلحون اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده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 وانتظروا اننا اور نتیجہ آمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ولیلو کل بدھ ہوں عليه